لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيل عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَ ابنِ مَرْيَم بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا حضرت داوود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی غَالِقَ بما عَسَو اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے بڑھا کرتے تھے ق لا یو نام من کرم فالو وہ آپس میں ایک دوسرے کو گناہوں سے نہ روکا کرتے تھے اس لیے سب تباہ ہو گئے جو گناہ کرتا وہ اسے نہ روکتے اور یہی آج مسلمانوں میں نہوست آ گئی کہ ہم اتنے بے مرت ہو گئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی کوئی نافرمانی کرتا ہے لیکن ہم زبان سے بھی اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے سما کانو یا <يَفْعَلُون> بہت ہی برا وہ کام کرتے ہیں جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہت ہی برا کرتے ہیں تم تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے یہودی اور عیسائیوں کو یا طلو نہ کہ وہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں حالانکہ کافر سے وہ ہیں جو انجیل کو توریت کو ماننے والے نہیں ہیں حالانکہ توریت و انجیل کے قانون کے مطابق کفار مکہ سے ان کی دوستی ہو ہی نہیں سکتی مگر یہ مسلمانوں کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو کافروں سے بھی دوستی کر لیتے ہیں وہ کافر جو توریت کو نہیں مانتے وہ کافر جو انجیل کو نہیں مانتے لبی سما قدمت لہم انفسو ان کی جانوں نے جو آگے بھیجا وہ بہت ہی برا بھیجا ان کی جانوں نے آگے کیا بھیجا ان سقیت اللہ علیہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے ناراض ہو گیا وف في العذابهم خالدون اور وہ اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے ولو كانوا يؤمنون بالله اگر یہ یہودی یہ عیسائی اللہ پر ایمان لاتے اور نبی اور نبی اخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم پر ایمان لاتے وما انزل الیہ متخذوهم اولیاء اور جو اس نبی کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے ولیکن کن نہ غم فاسقون ہاں لیکن اکثر لوگ ان میں سے نافرمان فرمان فاسق ہے یوں تو یہودی بھی مسلمان کا دشمن ہے عیسائی بھی دشمن ہے مشرقین بھی دشمن ہے فی زمانہ مشرقین جیسے ہندو ہیں تو یہ سب مسلمانوں کے دشمن ہیں لیکن قرآن مجید فقان حمید نے فرمایا کہ دشمنی میں یہودی اور مشرق زیادہ بڑے ہوئے ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے دشمن یہودی اور مشرق زیادہ ہیں یہ اس زمانے کی بات تھی اور آج بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر عیسائی مسلمانوں کے خلاف ہیں تو ان کے پیچھے عیسائیوں کو ابارنے والا اور مسلمانوں کے خلاف کرنے والی جو لوبی ہے وہ یا تو ہندو لابی ہے یا پھر یہودی لابی ہے۔ لا تجدن اشد الناس عداوه للذین امنوا اليهود والذین اشرقوا سرور پر سرور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ سب سے بڑا دشمن ولا تجدن اقربهم موده للذین امنوا الذين قالوا انا نسو پر ضرور ضرور یہودیوں اور مشرقوں کے مقابلے میں محبت کے قریب الفت کے قریب ایسے لوگ جو مسلمانوں سے اتنا بغض نہیں رکھتے تم انہیں پاؤ گے جو کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں نصرانی ہیں غالب روح بانو و ان لا یس تک بر کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو انجیل کو خوب جاننے والے ہیں روح زاہد لوگ ہیں دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جو تکبر نہیں کرتے جب ان کے سامنے حق آتا ہے تو حق کو تسلیم کر لیتے ہیں اور آج بھی ایسے عیسائی ہیں جس کے میں نے ابھی ارض کیا لاکھوں کی تعداد میں عیسائی مسلمان ہوئے خوزن عیسائیوں میں جو کمزور ہیں عورتیں ہیں وہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جاتے ہیں اس کی وجہ ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو وہ حق قبول کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے